الحمد لله رب العالمين والعاخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسحبه ومن اختذى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معزز و محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب الرخاق صحیح بخاری سے اس کی شرح جاری ہے اور آج حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تہتر یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا آدھا حصہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا اور باقی آدھا آج انشاءاللہ شاء خدمت ہے جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا بیان ہے اور یہ بات بھی مذکور ہے کہ وہاں رویت کے حوالے سے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کی اور اس عقیدے پر قائم رہے کہ لیسا سک مثل ہی شعیون کہ وہ ذات کشمیری اور تمثیل سے پاک ہے اور کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے اور اس کی مشاہدے نہیں ہے تو جو مختلف مواقع پر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی وہ بیان پڑھ چکے اس حدیث کے آغاز میں اور آگے یہ فرمایا جسر و جہنم اور جہنم کا پل قائم کیا جائے گا یہ جی پل شراط کہلاتا ہے اور اسی پر یہ باب مناقض ہے اس حدیث پر امام بخاری کا باب پولیس رات کے حوالے سے پولیس رات بن چکا ہے اور اس کو قیامت کے دن جہندن کی پشت پر رکھا جائے گا اور اس پر سے گزرنا ہو گئے اللہ الگ کی رؤیت جو مشرق کے میدان میں حاصل ہوگی اور پھر پولیس کے سے گزر ہوگا ان دونوں کے بیچ میں ایک اور بہت ہی محیب اور خطرناک منزل ہے اور وہ ہے وزن اعمال کی جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے یعنی وزن اعمال کے بعد پل کے سے گزرنا ہوگا اور اس پر مرور اور گزر ہر ایک کا ہوگا کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے اور اسے عبور کر کے ہی جنت کا داخلہ ممکن ہوگا تبھی فرمایا کہ بھائی امن کم اللہ واری کہ تم میں سے سب نے اس پل سے گزرنا ہے سب کا و رود ہوگا اس پل سے تو جو فاسق و فاجر ہیں مشرق کافر ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے اس پل کو عبور نہیں کر پائیں گے اور جو لوگ مومن اور موحد اور متقیر پرہیزگار ہیں وہ گزر جائیں گے اس پل کو عبور کر جائیں گے کیونکہ فرمایا کہ سمند نجلوین الخو کہ ان لوگوں کو نجات دیں گے اس پل پر سے جو متقی ہوئے جنہوں نے بچاؤ اختیار کیا شرک سے بدر سے گناہوں سے ماسیتوں سے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ رہے وہ نجات پا جائیں گے آگے فرمایا تویز کہ میں ہوں گا وہ پہلا شخص جس پل کو عبور کرے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اللہ تعالی اطا فرمائے گا کہ سب سے پہلے آپ اس پل کو عبور کریں گے ودوا رسولی یوم دن اور دن رسولوں کی دعائیں یا رسولوں کی دعا کیا ہوگی اللہ مسلم سلم یا اللہ سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما یعنی سلامتی, سلامتی, سلامتی کیا عطا فرما کہ سلامتی کے ساتھ اس پل سے گزرنے کی توفیق تعفر یعنی یہ منزل اتنی خطرناک اور خوفناک کہ امبیاء کے اللہ تعالی سے اس پل پر سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعا ادا کر رہے ہیں اور اس پل کا تعارف آگے کروایا وی کلا لیب نسل شو کی سادان کے اس پل پر کلا ہوں گے کنڈے ہوں گے یہ کلا لیب کلو کی جمع جس کا مانا نوکدار کنڈے یہ نوکدار آنکڑے یہ نوکدار کانٹے اور وہ کلالی وہ کنڈے کیسے ہوں گے وہ کانٹے کیسے ہوں گے مسلم شو کے سادان سادان کے کانٹوں کی طرح یہ سادان ایک درخت یا بوٹی سمجھ لیجئے جس پہ بڑے سخت کانٹے ہوتے ہیں بہت ہی نکیلے اس بوٹی کے پاس اگر بے احتیاطی ہو جائے تو وہ کانٹے بڑے خطرناک طریقے سے بدن کو چھبتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں تو نبیر اسلام نے پورے سرات جو خوفناک منظر ہے اس کے ذہنوں اسے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ان کانٹوں کی مثال پیش کی کہ جو پولیس رات پر دونوں طرف کانٹے ہوں گے جن میں کشش ہوگی <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> وہ سادان کے کانٹوں جیسے ہوں گے اور آپ نے پوچھا ہمارا تم شوق سایدان تم نے سادان کے کانٹے نہیں دیکھے وہ تو تم جانتے ہو سادان بوٹی یا درخت کے کانٹے کیسے ہیں تم نے دیکھے ہیں قالو بلا یارسول اللہ تو کیا کہ کیوں نہیں ہم نے دیکھے ہیں یارسول اللہ خرسلم قال تو فرمایا کہ فنحا مسل و شوق یہ پولیس رات کے کانٹے سادان کے کانٹوں کی مانند ہوں گے غیر انا لا علم پگر از میں اللہ لیکن ان کانٹوں کا سائز کتنا ہوگا وہ اللہ ہی جانتے انہیں تشویش جو دی گئی پولی افراد کے کانٹوں کو سایدان کے کانٹوں سے تو وہ منظر ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے یہ نہیں کہ پولیس رات کے کانٹے ساحدان کے کانٹوں کے برابر ہوں گے یہ صرف ان کانٹوں کی اذیت اذیت نہ کی بیان کی گئی لیکن وہ کانٹے کتنے بڑے ہوں گے کتنا ان کا حجم ہوگا کتنا بڑا ان کا جسم ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک تصویر دی گئی ہے صرف مسئلے کی خطورت آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ورنہ جو پلے سے رات کے کانٹے ہیں ان کا حجم اور ان کی مقدار اور ان کا جسم وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہوگا فتخت فرناس بے اور وہ کانٹے لوگوں کو اچکیں گے لوگوں کو پکڑیں گے یہ اعمال ہیں ان کے اعمال کے مطابق ان کے اعمال کے مطابق وہ کانٹے لوگوں کو پکڑیں گے ان کانٹوں میں کشش ہوگی اپنی طرف کھینچیں گے ایک شخص اگر بڑا عمل صالح کرنے والا سچے عقیدے والا تو انہیں یہ کانٹے نقصان نہیں پہنچا سکیں لیکن اگر ایک گناہگار ہے کمزور عقیدہ ہے تو پھر یہ کانٹے انہیں اپنی طرف کھینچیں گے پاؤن میں الجھے گا اور بڑا ہی ایک تکلیف دہ منظر ہوگا فتختہ فنسا یہ ان کے اعمال کے مطابق وہ کانٹے لوگوں کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے مل حم الموب ہی کچھ لوگ تو ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے برباد اور ہلاک کر دیے جائیں گے ان کے اندر بے عملی ہوگی بد اعتقادی ہوگی اور وہ پولیس رات پہ قدم رکھیں گے ان کے عمل اس قابل ہیں ہی نہیں کہ وہ چل سکیں وہ پل کی تیزی اور پھر یہ کانٹے نوکیلے یہ ان کو کھینچیں گے اور وہ لوگ چونکہ بدعقیدہ تھے بدعمل عمل تھے تو پل پر چل نہیں پائیں گے ہلا کر دیے جائیں گے ان کے عمالے ایسے تھے دنیا کے موب عملے اپنے عمل کی بنا پر وہ ہلاک ہو جائیں گے ہلاک کر دیے جائیں گے پبل ہوں المقردل اور کچھ لوگ مخردل ہوں گے مخردل یعنی وہ چلیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو پل کی جو ایک تیز دھار ہے اور کانٹوں کی چبن ہیں وہ ان کو زخمی کرے گی چلیں گے ضرور لیکن زخمی ہو کر چلیں گے وہ تیز دھار ان کے جسم کو چھیلے گی مخردل کا مینا کسی چیز کو کاٹنا اور اس کے کچھ ٹکڑے الگ کر کے بخیر دینا جب وہ چلیں گے تو پل کی جو تیری ان کو کاٹے گی ان کا کوئی جسم کچھ جلد ان کی چمڑا ان کا چھیلا جائے گا اور نیچے کو گرتا جائے گا المخردل المخردل مل مخردل اور کچھ لوگ مخردل ہوں گے جو زخمی کیے جائیں گے اس پل پر فلم ینجو لیکن پھر وہ نجات پا جائیں گے لیکن بڑی ایک مدت کے بعد اور بڑی کلفت جھیلنے کے بعد اور زخمی ہونے کے بعد یہ پل پر گزرنے والے بعض لوگوں کی کیفیت بیان ہوئی کہ کچھ لوگ تو چل نہیں پائیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے اور کچھ لوگ چلیں گے ضرور چونکہ ان کے اعمال میں کمزوری تھی نیکیوں میں کمی تھی تو وہ پل ان کو زخمی کرے گا ان کو چھیلے گا اور ایک طویل مدت کے بعد وہ پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے باقی حدیث میں چونکہ اختصار ہے ان لوگوں کا ذکر نہیں جو تیزی سے اس پل کو عبور کر جائیں گے یہ متقین کسی کی تیزی پلک چھپکنے جیسی ہوگی اور کوئی اس پل کو عبور کرے گا بجلی کی طرح برق اور کوئی اس پل کو عبور کرے گا سمندر کی لہروں کی طرح یا بادلوں کی رفتار سے کوئی پرندے کی رفتار سے کوئی تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے کوئی عمدہ اونٹ کی رفتار سے اور کوئی ایک انسان کی جو رفتار ہوتی ہے دوڑنے کی اس رفتار سے اور کچھ لوگ اس طرح چلیں گے جس کا حدیث میں ذکر ہے مخردل چلیں گے ضرور آہستہ آہستہ لیکن شدید زخمی ہوں گے ساتھ ساتھ اور کچھ لوگ جو ہیں اپنی سرین کے پل چلیں گے جیسے بچہ زمین پر چلتا ہے کیونکہ عمل اتنا کمزور ہوگا کہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ پل خراج پر گزرنا اور کامیاب ہونا یہ بدنی قوت سے نہیں ہے بلکہ عمل کی قوت سے ہے عقیدے کی قوت سے ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے پل پر تیزی تیزی سے گزرنا اور ایک ہے گزرتے ہوئے قدموں کا استقرار ثابت قدمی کہ پاؤں نہ پل پر پھسلن ہوگی اور جو آنکڑے ہیں ان میں کشش ہوگی وہ کھینچیں گے لوگوں کو تو دو چیزیں مطلوب ہیں ایک تیزی سے گزرنا اور دوسرا قدموں کا جم جانا اور قدموں کا پھسل نہ اور دونوں کے لیے شریک قواعد موجود ہیں آج عمل صالح کی تیزی کل پل فراعت کی تیزی کا باعث ہوگی کہ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے پلب جھپکنے کی طرح گزریں گے تیز رفتار گھوڑے کی طرح رواں دواں ہوں گے عمل کی تیزیر عمل کی کثرت کی وجہ سے اور جو قدموں کا استقرار ہے یہ عقیدے کی ثابت قدمی ایمان کی ثابت قدمی توحید کی پختگی یہ پختگی ان کے عمل کے قدموں کے سروات کا باعث ہوگی اور قدموں کے استقرار کا باعث ہوگی فرمایا کہ حد اذا فرغ اللہ من مین القائی بہنا کی بازی حتی تک جب اللہ تعالی فارغ ہوگا اپنے بندوں کے بیچ فیصلے سے ادا فاروغ اللہ ہو جب فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ من القضای فیصلے سے بین عبادی ہی اپنے بندوں کے درمیان وہ آرادا یوں خریدا مین ناری من آراد اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا جہنم سے نکالنے کا من اراد جن کا وہ چاہے گا جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جب اللہ رب العزت فصل قدا سے فارغ ہوگا ساری مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے گا تو اللہ رب العزت جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا وہ لوگ کون ہوں گے وہی وہ جن کا نکالا جانا اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادے کے تحت وہ نکلیں گے کسی اور کی مشیت سے نہیں روز قیامت صرف اللہ رب العزت کی مشیت نافذ ہوگی اسی کی چاہت اور اسی کا فیصلہ اور ارادہ نافذ ہوگا کسی اور کا نہیں بل امر و یوم اللہ. اس دن سارا امر اور سارا معاملہ اللہ رب العزت کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کن کا نکالا جانا چاہے گا فرمایا کہ مم من کان یشد اللہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے تھے جن کی گواہی تھی کہ کوئی معبود نہیں سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے اور باقی سارے معبود معبود باطل ہیں تو ان کا نکالا جانا اللہ تعالیٰ کی ارادے اور اس کی مشیت کے تحت جو اللہ کا ارادہ فرما کا گا اہل توحید کو جہنم سے نکال لے کا تو امر الملائکہ کا یقر جو ہم تو اللہ رزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ وہ ان کو نکالیں فرشتوں کو آرڈر کہ فرشتے ان کو نکالیں حدیث میں اقتصار ہے اور اس سے قبل شفاعت ہوگی جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شفاعت کرنے والے اور بھی لوگ شفاعت کریں گے ملائکہ شفاعت کریں گے انبیاء صارقین شفاعت کریں گے کچھ سال شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا چنانچہ یہ لوگ جن کے اندر توحید کا عقیدہ تھا مگر دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے رہے انہیں ان گناہوں کی سزا جہنم میں ڈال کر دی جائے گی اور پھر توحید کی برقرے وہ نکالے جائیں گے اور ان کا نکالا جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوگا اور اس سے قبل ان کے نکالے جانے کی سفارش شفات ہوگی علیہ اسلام کی طرف سے دیگر انبیاء کی طرف سے اور دیگر صالحین کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا یقر جو ان کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں علامت آسار سجود تو فرشتے ان کو پہچانیں گے ان کے سجدوں کی علامتوں سے ان کے سجدوں کی علامتوں سے فرشتے ان کو پہچانیں گے سجدے کے کی علامتیں کیا ہیں پیشانی پر یا ناک پر سجدے کا نشان یا سجدے کی علامت یا دیگر آگائے سجود ہیں گھٹنے ہیں ہاتھ ہیں دو قدم ہیں یہ سات سجدے کے آزار ہیں اور ان کے سجدوں کی علامتیں ان آزار پر نمایاں ہوں گی جہنم ہر شے کھا جائے گی سوائے آثار سجود کے انہیں جہنم نہیں کھا پائی اس میں نماز کی فضیلت اور نماز بھی وہ جو اللہ کے قابل قبول ہو یعنی سنت کے مطابق ہو؟ اگر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی تو فنا کہ ارد فصل فرن قلم تسل جاؤ دوبارہ پڑھو کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں جو پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر اگر سنت کی مخالفت اور طریقۂ نماز میں اللہ کے حبیب کے طریقے کی مخالفت تو اس میں نماز کی فضیلت اور نماز بھی وہ قابل قبول ہے جو سل و کمارائے تمونی مسلی کی آئینہ دار ہو کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے تو فرشتے کیسے پہچانیں گے ان کو ان کے آثار سجود سے سجدوں کی نشانات سے اور آگے فرمایا وہ حرم اللہ ناری انت الم آثر سجود اللہ تعالی حرام کر دے گا جہنم پر کہ وہ ابن آدم کے جسم کو کھائیں کس جسم کو اثر السجود جو سجدے کے نشان سجدے کے اثر سجدے کے آثار جو سجدے کے اثار ہیں سجدے کے نشانات ہیں اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا کہ وہ سجدے کے آثار کو نشانات کو کھائیں آگ باقی جسم کو کھا سکتی ہے کھا جائے گی جلا دے گی بندے کو راک کا ڈھیر بنا دے گی لیکن سجدے کے نشانات کو آگ نہیں کھا سکیں گی یہ نماز کی فضیلت نمازی حضرات کی فضیلت اور یہ کہ نماز نبی اسلام کے طریق اور آگ کی سنت کے مطابق ہو اس کو سیکھنے کی اللہ کے بندوں کوشش کرو یہ کامیابی کا زینہ ہے کیونکہ سنت کے خلاف اگر نماز پڑھی تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر خرجو نہ ہوں تو ہے شو تو فرشتے ان کو نکالیں گے جن کا اللہ حکم دے گا وہ دو چیزیں ایک ان کی توحید توحید کی گواہی دوسرا نماز کی حفاظت فرشت ان کو نکالیں گے قدیم تو ہی شو جبکہ وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے جل کر جہنم کی آگ ان کو کھا کھا کر کوئلہ بنا دیں کوئلہ بن چکے ہوں گے سب و علیہم ان یوخوض و لہو ما الحت اب ان کو نکال کر باہر رکھا جائے گا اور ان پر ایک پانی ڈالا جائے گا سب و ڈالا جائے گا ان پر پانی یقاد مَا الحو ماؤل حیات اس پانی کو ماول حیات کہا جائے گا آد حیات زندگی کا پانی زندگی پیدا کرنے کا پانی وہ آب حیات کہلائے گا فیم بتون نوات الحبت فی حمی سیل تو آہستہ آہستہ اگیں گے وہ جسم کوئلہ بن چکا ہے جب ماول حیات ڈالا جائے گا اب حیات ڈالا جائے گا تو فیم بتون اگیں گے وہ آہستہ آہستہ نبات الحبت فی حمیل سیل جیسے سیلاب کے اندر جو و خاشاک ہوتے ہیں ٹنکے ہوتے ہیں ان تنکوں میں اگر کوئی بیج ہو تو وہ اگاتا ہے اس طرح اگیں گے وہ پیم بدھون اگیں گے وہ نواد الحبت بیج کے اگلنے کی طرح فی حمیل سیل جو سیلاب کے محمول میں ہوتے ہیں یعنی سیلاب جو اٹھاتا ہے تنکے وغیرہ جھاڑیاں وغیرہ ان میں اگر کوئی بیج ہو کوئی دانہ ہو بڑی تیزی سے اگتا ہے وہ تو یہ لوگ بھی سیلاب کے خاص خاش خاشاک کے اندر موجود دانے کی طرح اگیں گے اس آب حیات کی وجہ سے تو یہ جہنم سے کچھ لوگوں کا نکالا جانا نکالا جانا اس کی دو بنیادیں ایک شاہد الہ الا اللہ اللہ کی توحید کی گواہی اور دوسرا جو فرشتے ان کو نکالنے جائیں گے تو ان کو کیسے پہچانیں گے ان کے سجدوں کے نشانات سے تو یہ توحید اور نماز ان دونوں کی فردیت ان دونوں کی اہمیت اور ان دونوں کی ایک فضیلت اور برفری کی نشانی بھیا بخار ارجل مقبرم بھی بجے ہی نار اور ایک شخص باقی بچے گا ایک شخص باقی رہ جائے گا جن کو نکالا جائے گا جہنم سے ان میں ایک شخص باقی رہ جائے گا نکالا جائے گا مگر اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا مک بلب بجے جنار تو اس شخص کا چہرہ سیدھا ہوگا جہنم پر جہنم کی طرف فیقول و میرے رب وہ کہے گا میرے گم مجھے اس جہنم کی ہوا نے بڑی اذیت دے رکھی ہے بہت ہی پریشان کر رکھا ہے اور جو اس آگ کی تیزی ہے مجھے جلائے جا رہی ہے اہرکانی ناروا اہرکانی زکا اس آگ کی تیزی مجھے جلا رہی ہے اور بڑا اذیت ناک معاملہ ہے چہرہ جھلس رہا ہے کیونکہ چہرہ میرا جہندم کی طرف ہے فصل وج ہی یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھر بھی فصر وج ہی پھر میرے چہرے کو انجنار جہنم سے بالادیش میں یہ شخص اپنے آپ کو خوش قسمت شمار کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس پورے میدان محشر میں سب سے خوش نصیب میں ہوں کہ مجھے جہنم سے نکال دیا گیا مگر یہ چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے جلس رہا ہے اور اس کی شولہ اسے پریشان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا کہ فصرے پھیر دے بج ہی میرے چہرے کو نار جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ پھیر دے گا اس سے ثابت ہوا کہ جو قیامت کا معاملہ ہے اس قدر اللہ کا امر نافذ ہوگا اپنی مرضی سے کوئی چہرہ نہیں پھیر سکے گا گردن نہیں گھما سکے گا بل امر و اس دن سارا اختیار سارا امر اللہ رب العزت کے پاس ہوگا کہ اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے چہرے تک کوئی نہیں پھیر سکے گا اور اپنی گردن تک کو نہیں گھما سکے گا فرمایا کہ فلا یزال گیا دوڑ یزال کیا اللہ اسی طرح اللہ تعالی سے وہ دعائیں کرتا رہے گا پکارتا رہے گا یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے جہنم سے پھیر دے دوسری طرف کر دے فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا اللہ ان اے میرے بندے اگر میں تیری دعا مان ل قبول کر لوں تیرے چہرے کو ہٹا دوں تو کچھ اور مانگے گا کچھ اور تو نہیں مانگے گا تیری اس دعا کو مان لوں اور تیرے چہرے کو گھما دوں جہنم سے پھیر دوں تو شاید تو کچھ اور مانگنا شروع کر دے فیول تو بندہ کہے گا لا بہ عزت ہے لاسو کا, لا کا ہو نہیں قسم نے پھر عزت کی اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اور کوئی مطالبہ نہیں ہوگا تو یو سرف وجہ ہوا جنار تو پھیر دیا جائے گا اس کے چہرے کو جہنم سے اس حدیث میں ایک چیز اور جس کا تعلق عقیدے سے اسماع صفات سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اب یہ جہنمی شخص اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما رہے جیسے کہ پیچھے وہ جملہ گزرا فجح اللہ کہے گا لا اللہ کہ عقید ہو غیر کہ شاید اگر میں تجھے یہ دے دوں اور تیرے چہرے کو پھیر دوں تو, تو کچھ اور مانگنے لگے کچھ اور سوال کرنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا حق ہے اور اس کا کلام فرمانا انہیں حروف کے ساتھ ہے جن حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں پورا قرآن اس پر شاہد عربی لغت میں ہماری زبان میں تو اس کا کلام فرمانا حق ہے اور جب وہ کلام فرمائے گا اگر وہ سنانا چاہے تو سنانے پر قادر لوگ سنیں گے جیسے کہ جہنمی اللہ کے کلام کو سنے گا اور اللہ کے کلام کا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ان حروف کے ساتھ ہے آواز کے ساتھ ہے وہ آواز سنی جائے گی اور ایسے حروف کے ساتھ ہے وہ حروف لکھے جا سکتے مصحف ہمارے سامنے قرآن ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب یعنی حروف کے ساتھ ہے وہ کلام مسموع بھی ہے اور مخرو بھی ہے مسموع سے مراد آواز کے ساتھ وہ کلام ہوگا جس کو سنا جائے گا اور مخرو سے مراد ایسا کلام جس کو لکھا جا سکتا ہے پورا قرآن اس پر شاہد عدل ہمارا اس ایمان اس کا کلام فرمانا حق ہے وہ کلام کیسے فرماتا ہے یہ معلوم نہیں کتاب و سنت میں سفت کلام مذکور ہے لہذا ہم ایمان لاتے ہیں لیکن کلام کی کیفیت بیان نہیں اس پر خاموش ہیں اللہ کے زبرد مگر عقیدے کے ساتھ کہ اس کا کلام کرنا کمال کا ہے جیسا کہ اس کی ساری صفات کمال کی اس کا سننا کمال کا دیکھنا کمال کا اس کا علم کمال کا اس کا احاطہ کمال کا اس کی حیات کمال کی اسی طرح اس کا کلام فرمانا بھی کلام کا ہے کمال کا ہے اس میں کچھ نقص نہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی خیام کے دن آئے گا یہ کہتے ہوئے انل ملک انک بیا میں بادشاہ ہوں اور میں عدل کرنے والا ہوں این ولو لوگوں زمین کے پاس رہیں یہ کلام کرتا ہوا آئے گا اور نبی السلام کا فرمان ہے یسما ہو مم باؤد کما یسما منقاروبہ اللہ کے اس کلام کو جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے اسی طرح دور کے لوگ بھی سنیں گے یہ اللہ کے کلام کی خاصیت یہ مخلوق کو حاصل نہیں مخلوق پر کلام کرتی ہے قریب کے لوگ سن پاتے ہیں دور کے لوگ نہیں سن پاتے پورا میراج معاشرہ جمع ہوگا کہ اربو خربو انسان اور اللہ کے کلام کو سارے یکساں سنیں گے قریب کے لوگ بھی اور دور کے لوگ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت ہے تمہارا اللہ تعالی کے کلام پر ایمان ہے اس کا کلام کرنا اس کی صفت ہے اور کمال کی صفت ہے اس میں کوئی نقص نہیں کیفیت ہم نہیں جانتے کلام کیسے فرماتا ہے جیسا اس کے شاع شان جیسا اس کے لائق اور اس کا کلام کرنا مخلوقات کے کلام کرنے جیسا نہیں ہے کیونکہ لے سک مسلح اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ ذات تشمیر سے چہرے کو پھیر دیا جائے گا جہنم سے سب میں یہ کون پھر بندہ اس کے بعد پھر کیا اٹھے گا یا ربی قربنی ربنی باب الجنہ اے میرے رنگ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے وہ دور کھڑا ہے جب چہرہ پھیرا گیا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اب وہ جنت کو دیکھ لے اب طبیعت للچا رہی مگر وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا کچھ دیر صبر کرے گا پھر وہ صبر برداشت نہ کر سکے گا اور کہے گا یار اللہ وابل الجنہ مجھے قریب کر دے جنت کے دروازے کے فیقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا علیہ قد کا اللہ تھا اللہ تاثرنی غیر تم نے اپنا خود خیال ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھ سے اور کچھ نہیں مانگو گے تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرو گے اور کوئی مطالبہ نہ کرو گے وہی علاقہ یمنا ابن آدم افسوس تجھ پر ماں اخبارہ کا کس قدر تو دھوکے باز ہے. ابھی تو نے وعدہ کیا کہ اور کوئی مسالبہ نہیں کروں گا اور ابھی تو نے مسالبہ کر ڈالا ابھی تم نے کہا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا اور مانگنا شروع ہو گئے فلا یزال یدڑ فول اب وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے جنت کے قریب کر دے فَيَقُولُ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لال کا تصلانی غیرہ اگر میں تجھے دے دوں چلو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں تو شاید تو کچھ اور بھی مانگے فَيَقُولُ کہے گا لا و عزت ہی کا لا کا نہیں تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا اللَّهُ الحص فی الحت اللہ معدن و میساخ اللہ صیرح اب اللہ تعالیٰ کو بڑا عہد اور بڑا میساخ پیش کرے گا بڑا پختہ ایک اپنی طرف سے فائدہ دے گا کہ یا اللہ اب پکا وعدہ اب کے بار اور تجھے کچھ نہیں مانگوں گا بس مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے فی الحق جنت تو اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا فیض اور آ اب جب وہ جنت میں جھانکے گا اور جنت کے اندر دیکھے گا سقت ماشا اللہ تو خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا جنت اندر سے دیکھ ہے وہ جنت کے دروازے سے اس کو جنت کا اندرونی منظر نظر آ رہا ہے تو کچھ دیر تو خاموش رہے گا اپنے وعدے کے مطابق ما شاء اللہ یس خود جہاں تک اللہ چاہیے اس کا خاموش رہنا قال پھر کہے گا ربی ادخل یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے ربی اد خل اے میرے رب مجھے جنت میں داخل فرما دے ثم يقول اللہ تعالیٰ فرمایا کا قدان تھا اللہ تسالنی تعلی ابھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا وہی لگے یہ اپنا آدم افسوس کس قدر تو دھوکے کے پاس وہ کہے گا یا رب لا تجعلنی اشقا خلقے کا مجھے اپنی ساری مخلوقات میں بدبخت و محروم نہ فرما یہ اتنے بندے جنت میں داخل ہو چکے مجھے بھی داخل فرما دے اور اپنے بندوں کے بیچ مجھے تو بدبخت نہ بنا محروم نہ بنا بلکہ اپنے فضل سے عطا فرما دے اللہ یزار ید ہو اب وہ دعا کرتا رہے گا دعا کرتا رہے گا یا اللہ جنت میں داخل فرما دے جنت میں داخل فرما دے حد تک حا کہ اللہ تعالی ہنس پڑے گا فائزہ ظاہر پس جب اللہ تعالی ہسے گا من ہو اس سے عظیم الدخا تو اس کو جنت میں داخلے کا اذن عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کی صفت ذہق ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی ہنستا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے مگر ہنسنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے اس کی صفت زہد تو بیان ہے ہنسنے کی مگر کیفیت بیان نہیں ہے کہ وہ کیسے ہنستا کیا وہ مخلوقات کی طرح ہنستا ہے نہیں کیونکہ وہ ذات تشویری سے پاک تو اس کا ہنسنا یہ اس کی رحمت کی دلیل اس کی رحمت کی دلیل فائدہ دھوخال کی ہے اب وہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا پیلا اس سے کہا جائے گا تمنا من کذا تم تمنا کرو خواہش کرو تمہیں جنت میں کیا چاہیے پھر تمنا وہ تمنا کرے گا ثم یو پھر کہا جائے گا کہ تمنا اور تمنا کرو اور تمنا کرو تو یہ تمنا اور تمنا کرے گا حتیٰ تنخت اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی کیا چاہیے تمنا کرے گا گھر چاہیے اور جنت کی نہریں چاہیے جنت کی میوہ جات چاہیے جنت کی ہوریں چاہیے جنت کا فلاں چاہیے فلاں چاہیے حتیٰ کہ تمنایں کرتے کرتے خواہشات پیش کرتے کرتے اس کی بس ہو جائے گی حتیٰ تنخت بہل اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی فیاقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر لکھا تو مسل یہ سب کچھ تو یہ فرماتا جو تم نے تمنا کی اور اس, اس جیسا اور بھی اتنا ہی اور بھی عطا کرتا ہوں جو تم نے کی ہیں وہ سب دیتا ہوں اتنا ہی اور دیتا ہوں قالآ وزالکا اور رجول آخر و اہل جنت یہ شخص وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا آخر و اہل جنت جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آخر انسان یہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواہشات پیش کرنے کا حکم دے گا اور خواہشات پیش کرتا جائے گا اللہ فرمائر کو اور پیش کرو اور پیش کرو حد تک اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو نے مانگا وہ سب دیتا ہوں اور اس کا مثل ایک مثل اور بھی دیتا ہوں کالا تعاون کی اصا اور تابعین میں سے یہ فرماتے ہیں حدیث کے راوی ہیں وہ ابو سعید مراوی حریرا جب یہ حدیث ابو ہریرا بیان کر رہے تھے تو اسے خدنے بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اب سے خدری بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کی حدیث کو سن رہے تھے لا لاقیر علیہ شعین من حدیث انہوں نے اس کی حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں کی مانا ابو حریرا جو کچھ بیان کر رہے تھے بالکل ویسا علم ابو سید خدنی کے پاس بھی تھا وہ حدیث ان کے پاس بھی تھی اور کوئی چیز انہوں نے تبدیل نہیں کی کہ یہاں تم نے فلاں چیز غلط کہہ دی اس طرح اس کو ٹھیک کر لو یہ فلاں چیز ایسے کہہ دی وہ ویسے ہے کوئی چیز تبدیل نہیں کی جس طرح وہ بیان کرتے رہے سنتے رہے اور اس کی تائید کرتے رہے حتیہ حت انتہا علاقوں ہی حتیٰ کہ ابو ہریرا حدیث بیان کرتے کرتے آخری جملے تک پہنچے آخری جملہ کیا ہے واقعی جملہ ہاتھ نقاب مسل وہ مار یہ سب تجھے دیتا ہوں اور اس کا ایک مثل اور دیتا ہوں ایک گنا اور دیتا ہوں جب یہاں تک پہنچے ابو ہریرا تو قال اب سعید ابو مسیعت خدری نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور میں نے تو نبی اسلام نے یہ سنا ہے کہ ہار اللہ کا باشرت وساضی کہ جو تم نے تمنائیں کی ہیں تو جب وہ سب دیتا ہوں اور اس کا دس گنا اور دیتا ہوں فرق یہ کہ حدیث ابو ریرا نے ایک گنا کا ذکر ہے اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے دس گنا کا سنا یہ فرق قال ابو ریرا حفظ تو نسل ہو کہ مجھے یہی یاد ہے کہ ایک گنا آپ نے ذکر کیا لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دس گنا تو دس گنا ہوگا لیکن مجھے یہی یاد تو بعض اوقات تو یا بھول واقع ہو جاتی ہے یا ممکن ہے کہ پہلے ایک گنا آپ نے فرمایا ہو اور پھر دس گنا فرما دیا ہو ابو سید خدری کو وہ یاد ہو اور ابو رحرا کو یہ یاد ہو تو یہ تعارض حدیث کے لیے مضر نہیں ہے نقصان دہ نہیں ہے اور دیگر حدیث میں بھی دس گنا کی تائید ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فسٹ یہ شخص وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے تو اس حدیث میں جو اصل مقصود امام بخاری کا ذکر کرنا وہ ہے پلے سراعت اور یہ ایک محیط منزل ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے اور اس کو عبور کر کر کے کرنے کے بعد ہی جنت کا داخلہ نصیب ہوگا جو اس کو عبور نہ کر سکا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا اور یہاں ضرورت تیزی سے گزرنے کی اور ضرورت قدموں کے ثواط کی تیزی سے گزرنے کے لیے عمل چاہیے حدیث میں ہے کہ عمل نور بن جائیں گے کیونکہ ایک حدیث میں یمور الناس والا قدر نور ہے کہ لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر اور ایک حدیث میں یمر الناسو اللہ قدر اعمال ہے کہ لوگ اپنے عمل کے بقدر گزریں گے مانا وہ عمل نور بن جائے گا اور اس نور سے پھر گزرنے میں تیزی پیدا ہوگی بندہ دوڑے گا بجلی کی طرح اور پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا اور قدموں میں استقرار و ثبات یہ قیدے کی پختگی توحید کی پختگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اللہ البین آمن بالقول ثابت پھر حیات دنیا میں پھر آخرا کہ اللہ تعالیٰ قول صابت کی برکت سے دنیا میں بھی ثبات عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی ثبات عطا فرمائے گا اور یہ قول صابق عبد بن عباس کی تفسیر کے مطابق لا اللہ کی گواہی یہ بندہ پوری پختگی کے ساتھ علم کے ساتھ معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ شدت کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس مشکل مقام میں اس کے قدموں میں استقرار دے گا ثبات ثواطا فرمائے گا اور عمل کی تیزی گزرنے کی تیزی بن جائے گی اور بجلی کی طرح اس کو عبور کر جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں بندوں میں شامل فرما لے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تیزی سے بجلی کی طرح اور پلک جھپکنے کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما دے گا اقول قولی اقولہ وصطفر علیہ و دعوانا واخرہ الحمد العالمين